باب نمبر پانچ تصوف کی ماہیت بہشت کی کنجی مساکین اور صابر فقرا کی محبت ہے حضرت نافع حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک کنجی ہے اور جنت کی کنجی مساکین اور صبر کرنے والوں سے محبت کرنا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہم نشین ہیں بس یہی فقر تصوف کی ماہیت میں موجود ہے اور یہی اس کی اساس اور اس کا قوام ہے یعنی اسی پر وہ قائم ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے حضرت ردیم رحمتہ اللہ علیہ کا قول حضرت ردیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف تین خصلتوں پر مبنی ہے اول تمسک بالفقر و افتقار یعنی فقر اور محتاجگی کو اختیار کرنا دوسرا بزل و ایثار ہونا سوم تعارض اور اختیار کو ترک کرنا یعنی مشغولیت اور اختیار کو چھوڑ دینا حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے جب تصوف کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ بغیر کسی علاقے کے رہو حضرت معروف قرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف نام ہے حقائق کے حصول اور خلائق کے مال و مطا سے نا کا یعنی مال و متاع خلق سے کچھ امید نہ رکھنا اور جو شخص صاحب فقر نہیں صاحب تصوف نہیں ہے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب دریافت کیا گیا کہ فقیر کی کیا حقیقت ہے تو فرمایا فقیر وہ ہے جو حق تعالی کے سوا کسی کی پروا نہ کرے حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو پرسکون ہو مسترب نہ ہو اور جب کچھ موجود ہو تو بزل و ایثار سے کام لے بعض مشائق ازام نے کہا ہے کہ فقیر وہ ہے کہ غنا سے احتراز کرے اس خوف سے کہ اگر اس کے پاس غنی آئے گا تو اس کے فقر کو تباہ کر دے گا جس طرح غنی کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فخر آ کر اس کے غنا کو تباہ و برباد کر دے ان اسناط کے ساتھ جو پہلے گزر چکی ہیں ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ راضی رحمتہ اللہ علیہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے مظفر کرام سینی سے سنا انہوں نے فرمایا فقیر وہ ہے جسے اللہ تعالی کی طرف حاجت نہ ہو اور وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو بکر حضری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا فقیر کی کیا تعریف ہے انہوں نے کہا کہ فقیر وہ ہے جو نہ کسی چیز کا مالک ہو اور نہ اس کا کوئی مالک ہو یہ جو انہوں نے کہا کہ فقیر وہ ہے جس کو اللہ کی طرف حاجت نہ ہو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کی عبودیت کے وظیفوں میں مشغول ہے اپنے رب کے پاس اب رب کے اوپر اس کو پورا پورا اعتماد ہے اور جانتا ہے کہ وہ اس کا اچھی طرح نگران ہے اس کو اپنی حاجتوں کے عرض کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کا جاننے والا ہے اس لیے وہ عرض حاجت اور سوال کو درمیان میں لانا فضول سمجھتا ہے اس طرح مشائق کے اس بارے میں جو اقوال ہیں ان کے طرح طرح کے معنی اور مراد ہیں اس لیے کہ انہوں نے ان میں احوال کی طرف اشارے کیے ہیں اور یہ اشارے ایک وقت سے مخصوص ہیں اور دوسرے وقت کے حال سے مختلف ہیں اس لیے کہ ہم کو اس سلسلے میں چند اصول و ضوابط استعمال کرنا ہوں گے جو اس کے بعض کو بعض سے جدا کر سکیں اس لیے کہ انہوں نے بہت سی باتیں ایک ساتھ تصوف کے معنی میں بیان کر دی ہیں جس کی مثال فقر کے منافی ہے ان حضرات نے فقر کے معنی میں بھی بہت سی چیزیں ایک ساتھ بیان کر دی ہیں جس مقام پر شبہ واقع ہو تو وہاں فاصل یعنی فصل پیدا کرنے والا بیان ضروری ہو جاتا ہے چنانچہ مذکورہ تعریفات میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ کبھی فقر کے بارے میں اشارتاً کہا گیا ہے اس سے زاہد کے معنی مشتبہ ہو گئے ہیں اور کبھی تصوف کے معنی میں ایسا ہو گیا ہے اور اس طرح جو طالب طالب رشت و ہدایت ہے وہ ایک معنی سے دوسرے معنی میں تمیز نہیں کر پاتا اس لیے ہم یہاں اس کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تصوف غیر فقیر ہے اور زحد بھی غیر فقیر ہے اور تصوف غیر زہد ہے بس تصوف ایک ایسا اسم ہوا جو جامع ہے مانی فقر اور مانی ظہت کو معا دوسرے اوساف و اضافات کے کن اوساف و اضافات کے بغیر انسان صوفی نہیں ہو سکتا خواہ وہ فقیر اور زاہد کیوں نہ ہو حضرت ابو حفظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کلیتاً آداب ہیں کہ ہر وقت کا ایک ادب ہے اور ہر حال کے لیے ایک ادب ہے اور ہر مقام کا ایک ادب ہے اور جس شخص نے آداب اوقات کو اپنے ذمے لے لیا تو وہ مردوں کے مرتبے کو پہنچ گیا اور جس نے ان آداب کو ضائع کر دیا تو وہ اس راہ سے بعید ہے کہ قرب کا گمان رکھے اور وہ قبول کے درجے سے مردود ہے یعنی اس کو قبول کی امید نہیں رکھنا چاہیے حضرت ابو حفظ رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ظاہری ادب باطنی حسن ادب کا عنوان ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لش بہو لاخش جوارو یعنی اگر انسان کا دل خاشے یعنی خشیت کرنے والا خشو کرنے والا ہے تو اس کے جوارے اور آزا بھی خشو کرنے والے ہوں گے شیخ ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ سے تصوف کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ تصوف کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہر اعلیٰ خلق میں داخل ہو جانا یعنی ہر اعلی خلق یعنی اخلاق کو اپنانا اور ہر خلق رزیلا یا ادنا خلق سے نکل آنا یعنی ترک کر دینا جب تصوف کی تعریف اعلی اخلاق کا حصول اور ادنا اخلاق کا رد قرار پائی اور اس طرح اس کی حقیقت کا اعتبار کر لیا گیا تو اس وقت ثابت ہوا کہ تصوف زہد اور فقر دونوں سے بڑھ کر ہے بعض مشائخ کا قول ہے کہ فقر کی انتہا اس کے شرف کے ساتھ تصوف کی ابتدا ہے اہل شام کا طریقہ اہل شام یعنی صوفیہ اور مشائق شام تصوف اور فقر میں تمیز روا نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے لفقرا الدین الحسرو فی سبیل اللہ ان فقراء کے لیے جو اللہ کی راہ میں محصور ہوئے وصف صوفیہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان فقرا کے نام سے ذکر فرمایا ہے میں ان قریب ہی اس بات کی وضاحت کروں گا جس سے تصوف اور فقر کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے گا چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو اپنے فقر پر گرفت کیے ہوئے ہے اور اس کی فضیلت کے باعث اس کو غنا اور تونگری پر ترجیح دیتا ہے اور اس بات سے مطلع ہے کہ اللہ تعالی نے اس فقر کا جو کچھ ایوز رکھا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یدخل فقرا جنتی قبل میری امت کے فقیر جنت میں دولت مندوں سے نصف یوم پیشتر داخل ہوں گے اور یہ نصف یوم پانچ سو برس کا ہے بس جیسے ہی انہوں نے اس ایوز باقی کو دیکھ لیا یہ لوگ فانی حاصلات سے رک گئے یعنی حاصلات فانی سے منہ مو موڑ لیا اور انہوں نے فقر و فاقہ کو گلے لگا لیا اور یہ لوگ ہمیشہ زوال فقر سے ترساں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیلت فقر اور معاوضۂ فقر سے ہم محروم رہ جائیں یہ طریقہ طریقۂ میں ابن اعلال یعنی اللہ تو سبب کا کام میں لانا کہلاتا ہے یعنی فقر کو انہوں نے ایوز کے سبب اختیار کیا ہے اس لیے کہ ان فقرا نے ایوز فخر کو ہمیشہ مد, مد نظر رکھا ہے اور اسی کے باعث دنیا کو ترک کر دیا ہے طریق صوفیہ طریق فقرہ سے بالکل جدا ہے لیکن صوفی ترک تعلقات اجر مودا کے باعث نہیں کرتا بلکہ وہ اموال موجودہ کے سبب سے تمام چیزوں کو ترک کیے ہوئے ہے اس لیے کہ وہ ابن وقت یعنی وقت شناس ہے نیز یہ کہ حصہ عاجلا کو فقیر کا ترک کرنا اور لذت فقر کو حاصل کرنے کے لیے فقر کی طرف لوٹنا اور اس کے ارادہ و اختیار سے ہے اور صوفی کے حال میں ارادہ و اختیار ایک علت ہے جس سے صوفی ہمیشہ گریزاں رہتا ہے اس لیے کہ صوفی کا قیام تمام اشیاء میں اس کے ارادہ اور اختیار سے نہیں ہے بلکہ یہ ارادہ الٰی سے ہوا ہے پس اس کو نہ صورت فقر میں فضیلت نظر آتی ہے اور نہ صورت غنا میں بلکہ اس کو فضیلت صرف اس چیز میں نظر آتی ہے جو حق تعالی کی طرف سے اس کو ملی ہے حق تعالی نے جس کی اسے توفیق بخشی ہے وہ خود کو اسی میں داخل رکھتا ہے اور اس کو اس بات پر یقین ہے کہ اس دخول کا حکم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے یعنی صوفی جس حال میں داخل ہے اس حال میں اس کا دخول حکم الہی سے ہوا ہے اس کے اختیار او ارادے کو کچھ دخل نہیں ہے اور کبھی وہ بحکم الہی آسودگی کی حالت میں آ جاتا ہے جو فخر کے خلاف ہے لیکن اس حالت آسودگی میں بھی وہ خود کو فضیلت سے ہمکنار پاتا ہے کہ اس آسودگی میں بھی اس کا دخول اللہ تعالی کے حکم سے ہی ہوا ہے نہ کہ اس کے ارادے اور اختیار سے جب وہ اس وسط میں داخل ہو جاتا ہے تب بھی وہ اس کی مزید کشادگی یعنی فصحت کی کوشش نہیں کرتا اس کشادگی میں دخل صرف صادقین کا حصہ ہے اور وہ بھی صورت میں کہ حکم الہی کا علم ان میں قوی اور محکم ہو جائے تب وسط میں وہ داخل ہوتے ہیں اور اس حال یعنی وسط میں لغزش قدم کے خطرات ہیں اور مدعین کے دعوے کے لیے ایک دروازہ موجود ہے یعنی اس حالے وسط میں پہنچ کر اکثر حضرات کے قدموں کی لغزش ہو گئی ہے اور وہ دعوی قرب کر بیٹھے ہیں. حالانکہ کوئی حال ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ صاحب حال متحقق ہو مگر یہ کہ اس کی حکایت کو ایک عمر محال سمجھا جاتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے یہ عن منہ بیانتن. یعنی جو ہلاک ہوتا ہے وہ بینا سے ہلاک ہوتا ہے اور جو زندہ ہوتا ہے وہ بھی بینا سے ہوتا ہے فقر تصوف کی اساس ہے اب جب کہ ظاہر ہو چکا تو فقر اور تصوف کا فرق واضح ہو گیا ہاں یہ ضروری ہے کہ فقر تصوف کی اساس ہے اور اس کے اور اس کا اس کے ساتھ مانوی رابطہ اور قوام ہے کہ تصوف کے مراتب تک فقر کے راستے سے پہنچا جا سکتا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تصوف کے وجود سے فقر کا وجود لازم آتا ہے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ وہ تجھ کو تجھ ہی سے مارے اور اسی سے آپ تجھے زندہ کرے یعنی تیری زندگی اور موت میں تیرا کچھ اختیار نہ ہو اور یہی وہ بات ہے جس کا ذکر ہم اس سے قبل کر چکے ہیں صوفی قائم فل اشیا اللہ کے حکم کے ساتھ ہے اپنے نفس یعنی ارادہ و اختیار کے ساتھ نہیں ہے اس کے مقابل میں دیکھے تو فقیر اور زاہد دونوں اپنے نفس کے ساتھ اشیاء میں موجود ہیں اور اپنے ارادے سے واقف ہیں اور بقدر اپنے علم کے جدوجہد میں مصروف ہیں اور صوفی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی جانب باوجود یہ کہ اس کا علم مستقل اس کو حاصل ہے غیر مائل ہے اور صرف اپنے رب کی مراد سے قائم ہے یعنی اپنے نفس کی مراد سے نہیں حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کا قول حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی وہ ہے کہ نہ طلب اس کو تھکائے اور نہ سلب کو جگہ سے ہلائے یعنی طلب دنیا میں مارا مارا نہ پھرے اور حالت فقر میں بے چین اور مسترب نہ ہو حضرت ذنون رحمتہ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ صوفیہ نے اللہ تعالیٰ کو تمام اشیاء پر موثر جانا اور اس کو برگزیدہ و مقدم رکھا تو اللہ تعالی نے بھی ان کو تمام اشیاء سے برگزیدہ فرما دیا اور ان کے اصار سے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفوس کے علم پر علم الہی کو اور اپنے نفوس کے ارادے پر ارادہ الہی کو پسند کیا ہے اور, علم نفس اور ارادہ نفس کو ترک کر دیا ہے بعض صوفیہ سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم گروہ کی صحبت اختیار کریں یعنی کن لوگوں کے پاس بیٹھیں تو انہوں نے کہا کہ صوفیہ کے پاس کہ برے ان کی نظر میں عذر کے باعث عزیز ہیں اور بڑے اپنے عام عم عمل کے اعتبار سے ان کی نظر میں عزیز ہیں اور اس صورت میں یہ خدشہ باقی نہیں رہے گا کہ وہ تم کو بڑے لوگوں کی طرح سمجھیں اور اس طرح تمہارے نفس میں عجب و غرور پیدا کریں اور نہ تم اس کو ان کی صحبت میں اپنی پستی کا احساس ہوگا کہ وہ لوگ قبیح کو معذور سمجھتے ہیں یہ وہ علم ہے جو نہ فقیر کے پاس ہے اور نہ زاہد کے پاس اس لیے کہ زاہد ترک کی عظمت نہیں کرتا ترک کو برا سمجھتا ہے اور اس طرح لینے اور اخذ کرنے کو بھی اچھا نہیں جانتا اور یہی حال فقیر کا ہے ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ ان کے ظرف چھوٹے ہیں صوفی کی مزید تعریف بعض مشایخ نے کہا ہے کہ صوفی وہ ہے کہ جب صوفی کے سامنے دو اچھے حال پیش ہوں یا دو اچھے اخلاق میں سے اس کو اختیار دیا جائے تو وہ احسن کو پسند کرے لیکن فقیر اور زاہد یہ دونوں پوری تمیز دو اچھے اخلاق میں نہیں کرتے بلکہ وہ اخلاق سے بھی اسی کو اختیار کر لیتے ہیں جو ترک کی طرف مائل ہو اور مشاغل دنیا سے باہر جانے کی ان کو دعوت دے بس فقیر اور زاہد اس انتخاب میں بھی اپنے علم سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن صوفی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے انابت اور التجا اور حز قرب کے باعث احسن و اشرف کا فیصلہ خود نہیں کرتا بلکہ اس کے انکشاف کا من جانب اللہ خواستگار ہوتا ہے کہ اس کو تو خط اپنے رب کے حضوری اور مکالمے سے ہے اس کو تو حز اپنے رب کی حضوری اور مکالمے سے ہے اور وہ اس کا خواستگار ہے اور احسن سن خلق کے لیے اور مشورہ انتخاب کے لیے اشارے کا منتظر رہتا ہے حضرت ردیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مرضی پر چھوڑ دینا تصوف ہے جیسا وہ چاہے اور پسند کرے جناب عمر بن عثمان المکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اس حال میں مشغول رہے جو اس وقت میں افضل و اول ہے یعنی اقتضائے وقت کا خیال رکھے جو اس وقت میں افضل اولا ہے اس کو اختیار کرے تصوف کا اول او اوسط و آخر بعض مشایخ نے فرمایا ہے کہ تصوف،, تصوف کا اول علم ہے اور اس کا اوسط عمل ہے اور آخر محبت یعنی عنایات عزدی اور اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تصوف نام ہے ذکر با جماعت وجد یا سماعت اور عمل ب تقلید او بیت کا بعض حضرات کا قول ہے کہ تصوف ترک تکلف اور بزل روح کا نام ہے حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے جو سے سے صاف فکر سے خالی اور اللہ کے لیے انسانوں سے منقطع ہے اور جس کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہے بعض ارباب تصوف سے جب اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مخلوق کی موافقت سے دل کو صاف کرنا اخلاق طبی ہے اخلاق طبیعی سے الگ ہونا صفات بشری سے سرد ہو جانا یعنی جموت پیدا کرنا نفسیاتی خواہشات سے الگ تھلگ ہو جانا صفات روحانیہ کی منزل بننا علوم حقیقیہ سے تعلق پیدا کرنا علوم حقیقہ سے تعلق پیدا کرنا شریعت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کا نام تصوف ہے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عورت کا جواب حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سواحل شام میں کسی جگہ خاتون کو دیکھا میں نے اس خاتون سے دریافت کیا کہ بی, بی تم کہاں سے آئی ہو اس خاتون نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں کے پاس سے آئی ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے تتجہ فنوب ہوں انل جو خوابگاہوں کو اپنے پہلو پہلوؤں سے الگ رکھتے ہیں یہ سن کر میں نے کہا کہ تم کو کہاں جانا ہے خاتون نے جواب دیا کہ ان لوگوں کے پاس جن کے بارے میں ارشاد ربانی ہے جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت کھیل میں ڈالتی ہے یہ سن کر میں نے کہا کہ ان حضرات کی کچھ اور صفات بیان کرو تو اس خاتون نے یہ اشعار پڑھے قوم همومهم بالله قد علقت فما لهم همم تسم إلى أحد فمطلب القوم ومولاهم وسيدهم يا هسني مطلبهم للواهد الصمد ما إن تنازعتم دنيا ولا شرف من المطائم ذل الذات والولد ولا لللبس ثياب فالق وألق ولا لروحي سرور خلف البلد إلا مصارئتي في أثر منزلة قد قارب الخطو فيها بعد الأبد فهمرها من غدواني واديا وفي الشذامخ طلقاهم مع العدد ارادے ان کے سارے اپنے خالق سے ہیں وابستہ نہیں ایسے وہ دو ہمت کے جوڑے غیر سے رشتہ بس ان کا آقا و مولا ہی ایک مقصود ہے ان کا ہے ان کا مقصد و مطلب خدائے واحد و یکتا نہیں دنیا سے مطلب کیا نظا ہے کیسا ہے جھگڑا لذائش سے نہ کچھ مطلب نہ کچھ اولاد کا دھڑکا لباس فاخرہ کی آرزو دل میں نہیں مطلق خوشی اور غم سے بالا ہے جو اس کوچے میں ہے آیا میں ان کو آخرت کے مرتبے بس ان کو آخرت کے مرتبے کی ایک خواہش ہے اسی مقصد کی خاطر ہے ابچ سے بھی گریز ان کا ہوئے آباد وہ دنیا سے کٹ کر سیل گاہوں میں پہاڑوں کی بلندی پر ملے گا آستان ان کا حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی زمین کی مثال ہے کہ اس پر ہر بڑی چیز ڈال دیتے ہیں لیکن اس میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور یہ قول بھی حضرت جنید رحمتہ کا ہے کہ صوفی زمین کی مانند ہے جسے نیک و بد ہر ایک رونتا ہے اور وہ عبر کی مانند ہے کہ ہر ایک پر سایہ فگن ہوتا ہے اور بارش کی طرح ہے کہ ہر ایک کو سیراب کرتا ہے تصوف کی بابت صوفیاء کرام کے ہزاروں اقوال موجود ہیں جن کا یہاں نقل کرنا توالت سے خالی نہیں ہم یہاں ایک ضابطہ بیان کیے دیتے ہیں جو تصوف کے معنی پر حاوی محیط ہے خواہ الفاظ مختلف ہوں لیکن معنی یکسانیت اور قربت ہوگی صوفی وہ ہے جو اپنے اوقات کو ہمیشہ قدورت سے پاک رکھتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے قلب اور نفس کی گندگی سے ہمیشہ صاف کرتا رہتا ہے اور اس تصویر کو مدد اس امر سے پہنچتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مولا کا محتاج رہتا ہے اس ہمیشہ کے فقر و احتیاج کے باعث وہ قدورتوں سے پاک رہتا ہے اور کبھی اس کا نفس جنبش میں آتا ہے اور اپنی صفات میں سے کسی صفت پر ظاہر ہوتا ہے تو صوفی اپنی بصیرت نافذہ سے ادراک کر لیتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے پس اس طرح اس کے اس تصویا دوامی کی بدولت اس کو جمعیت حاصل رہتی ہے یعنی اگر اس کو اپنے نفس کی اس جنبش پر قابو نہ ہو تو اس سے اس کی جمیت میں تفرقہ پڑ جائے اور صفہ میں قدورت پیدا ہو جائے اس طرح وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے قلب, پر اپنے قلب کے ساتھ اپنے نفس پر نگراں یعنی قائم ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کون قوامین شہدہ ابل بالقسط تم اللہ کے لیے قائم اور سیدھے گواہ عدل کے ساتھ ہو یہی قوامیت نفس پر اللہ کے لیے بت تحقیق تصوف ہے بعض ارباب تصوف کا ارشاد ہے کہ تصوف سراپا استراب ہے یعنی سراپا استراب کا نام تصوف ہے اور وقوع سکون تصوف نہیں ہے اور اس راز اور راز اس میں یہ ہے کہ روح بارگاہ لاہی کی طرف کھینچی گئی ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ صوفی کی روح مقامات قرب کی طرف ان جزاب کی گھات میں ہر وقت لگی رہتی ہے یہی دوام استراب اور سراپا استراب ہے حالانکہ نفس اپنی حالت سیغے میں پڑا جس طرح کے وہ بنائی گئی اور وضاح کی گئی اپنے عالم یعنی عالم نفوس کی طرف تہ نشین ہونے والی ہے جہاں سکون ہی سکون ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی انقلاب بھی لگا ہے رسوب کو ہمیشہ الٹا پلٹا بھی جاتا ہے بس صوفی کے لیے حرکت دوام ضروری ہے لیکن اس طرح کے اس کے ساتھ ساتھ افتقار یعنی فکر و محتاجی اور دوامی فرار کی صفات بھی موجود ہوں اور اس کے ساتھ کب اور کہاں ثواب اندیشی سے کام لے رہا ہے ایسے موقع پر فرار نافع نہیں ہوگا بلکہ قرار کی ضرورت ہوگی بشرط یہ کہ صوفی ان مواقع کی چھانبین کرتا ہے اب جو کوئی ہماری ان باتوں سے آگاہ ہو گیا وہ تصوف کے معنی میں ان تمام متفرقات کو پائے گا جو اشارات میں بیان کیے گئے ہیں یعنی تصوف کی تعریف میں جو متفرق اشارات کیے گئے ہیں وہ سب یہاں یکجا کر دیے گئے ہیں